اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار میرے بھائیو والدین کے کے اوپر بہت زیادہ حقوق ہیں والدین کے اولاد کے اوپر کتنے زیادہ حقوق ہیں اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جسے امام بخاری رحمہ اللہ جناب ابو حضیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے کون ہے جو میری طرف سے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہے تو آپ نے فرمایا ام مک تمہاری ماں اس نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے بعد میری طرف سے اچھے برتاؤ اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے آپ نے پھر کہا امک ام تمہاری ماں اس آدمی نے پھر سوال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے بعد کون ہے جو میری طرف سے سب سے زیادہ اچھے حسن سلوک کا حقدار ہے آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں اور جب یہ سوال اس نے چوتھی بار دہرایا تو آپ نے کہا تمہارا باپ اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے جتنے بھی رشتے دار ہیں ہمارے جتنے بھی تعلق دار ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں وہ ہمارے والدین ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ والدین میں سے والدہ کے اپنی اولاد کے اوپر تین حق ہوتے ہیں اور والد کا ایک حق ہوتا ہے اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے والدین سے بہت ہی اچھا سلوک کرنا چاہیے ان کی بہت زیادہ خدمت کرنی چاہیے ان کے ساتھ نیکو کار بیٹا بن کر رہنا چاہیے والدین کے حقوق کئی طرح کے ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے اور میرا آج کا موضوع صرف یہی ایک حق ہے کہ اولاد کو چاہیے اپنے والدین کے لیے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی نے اس حق کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے چنانچہ پندرہ اس بارے میں سنائے بل اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاغ ابو کا اللہ تابدو اللہ بل والدین امّا يبلغن عندك الكبر احدهما او فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قَوْلًا كَرِيمًا تنہرا لَهُمَا جناحد المن رحما الرَّحْمَةِ ربر ہما کما رب یعنی صَغِيرًا کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ صرف میری عبادت کرو اللہ کا یہ حکم یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے وہ بل اللہ تعالی نے اپنا حق ذکر کرنے کے بعد دوسرا حق کیا بتایا فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو فرمایا کل کی براہد ہوما اگر ان میں سے کوئی تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے او کل یا دونوں ہی تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں فلا تخلہ اف تو انہیں کسی بات پہ اف بھی نہیں کہنا ڈانٹنا دور کی بات مارنا دور کی بات بےستی کرنا دور کی بات اللہ تعالی کہتے ہیں ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا بڑھاپے میں والدین کئی بار ایسے مطالبے کر جاتے ہیں جو کرنے والے نہیں ہوتے اب اگر کوئی اور کرے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے لیکن یہاں کوئی اور نہیں ہے بلکہ کون ہے والدین ہیں وہی والدین جنہوں نے آپ کے بچمنے میں آپ کی کئی باتیں برداشت کی آپ کے مطالبے بھی بڑے عجیب و غریب ہوا کرتے تھے آپ کی حرکتیں بھی بچپن میں بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی تھیں کبھی یہ گلاس توڑ دینا کبھی کسی کتاب کا ورکا پھاڑ دینا کبھی بستر گندا کر دینا کبھی باتھ روم میں گنگی چھوڑ کے آ جانا کبھی رات کو اچانک رونے لگ جانا کبھی بے وقت گھر سے نکل جانا اور کبھی رات کو تاخیر سے گھر میں آنا کبھی سکول نہ جانا کبھی قرآن پاک کی تلاوت والدین کے کہنے کے باوجود نہ کرنا کبھی بدتمیزی کر جانا کبھی اونچی آواز سے بول جانا یہ ساری حرکتیں اور اس جیسی سینکڑوں حرکتیں وہ برداشت کرتے رہے ہیں آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں آج ان کا جسم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کئی دفعہ چڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور عجیب و غریب بات کیا بیٹھتے ہیں تو آپ نے انہیں ڈانٹنا نہیں بلکہ اف تک نہیں کہنا وقول لہما قول کریمہ اگر ان کے سامنے کوئی بات کرنی پڑ جائے تو بڑے پیار سے بڑی محبت سے بڑے آرام سے کرنی ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ کل کی براحد ہوما او قلعہ فلا تخل اللہ افیوم ولا تن ہرا وق اللہ قرن کریما وقف لہما دنا حد المنا رحما ان کے سامنے آجی سے رہیں توازوں سے رہیں وقل ربر كَمَا کماربا سغیرہ اور یہ کہتے رہیں یہ کا وقل اور یہ کہتے رہیں یہ دعا کرتے رہیں اے اللہ ان کے اوپر رحمتے نازل فرما ان کے اوپر رحم فرما ایسے ہی جیسے جب میں چھوٹا تھا تو میرا خیال رکھتے رہے میری پرورش کرتے رہے مجھے پالتے رہے میری تربیت کرتے رہے یا اللہ آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں یا اللہ آج تھی ان کے اوپر رحم فرما تو والدین کے بہت سے حقوق میں سے ایک حق کیا ہوا ان کے لیے ان کے لیے دعا کرنا اور اللہ نے یہ حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے وقل کہیں یہ دعا کریں رب رحم ہوا کما رب یعنی اللہ ان پہ رحم فرما وہ بوڑھے ہیں تب بھی وہ جوان ہیں تب بھی قبر میں جا چکے ہیں تب بھی وہ جس مرحلے میں بھی ہیں جہاں بھی ہیں رب کی رحمت کے محتاج ہیں اس لیے اولاد کا فرض کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما ربرحما کما رب, رَبَّ علی <صغیرہ> میرے بھائی اسی لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے دو عظیم بیٹے دیے تو اللہ تبار کو تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں الحمد للہ اللہ اللہ وہ بلی عال کی اسماعیل اور اسحاق کہ میں ہم دو سنا بیان کرتا ہوں میں تعریفیں کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے بڑھاپے میں بڑھاپے کے عالم میں مجھے اسماعیل دیا اور اسحاق دیا اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے اللہ کی ہم دو سنا بیان کر رہے ہیں ان نبی رسمی دعا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے دعا جاری ہے کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلا ومن ویتی اے میرے رب اے میرے پالنہار اے میرے پور اے میرے مالک اے میرے رازق اجعلنی مقیم اسفلا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے میرے بھائی ہم دیگر دعائیں کرتے ہیں لیکن یہ دعا ہم نہیں کرتے اگر کبھی کرتے بھی ہیں تو یہ دعا کرتے ہوئے ہمارے اندر وہ زور نہیں ہوتا جو دنیا مانگتے ہوئے زور ہوتا ہے یہ الفاظ منہ سے ڈیلے ڈیلے نکل رہے ہوتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں نماز عید مقیم فلا نبی ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے یہ بھی نہیں کہا کہ نمازی بنا دے نماز قائم کرنے والا یعنی کہ مجھے وہ آدمی بنا دے وہ انسان بنا دے جو نماز کو اس کے وقت پہ پڑھتا ہے نماز کو شریعت کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے نماز کو اس کے شرائط اور ارکان کے ساتھ پڑھتا ہے رب جالنی مقیم فلاح من مندر اور الا میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کر جو تیرے تیری نماز پڑھنے والے ہوں اولاد کے لیے بھی یہ دعا نہیں ہو رہی کہ ڈاکٹر بنا دے انجینئر بنا دے اسے کاروبار دے دے میرے بھائی یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میرے اولاد کو ڈاکٹر بنا دے بری بات نہیں ہے یہ دعا کرنا کہ میری اولاد کو انجینئر بنا دے بری بات نہیں ہے میرے اولاد کو کاروبار دے دے بری دعا نہیں ہے لیکن گزارش صرف اتنی ہے جہاں پہ آپ بیٹے کے لیے دنیا مانگتے ہیں اس سے پہلے بیٹے کے لیے آخرت مانگیں دین مانگے ربی جان لیتی رب بنا و تقبل دعا اے ہمارے رب دعا کو قبول کر لے ربر لی والی والا اے ہمارے رب میری مغفر فرما ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنے لیے دعا کر رہے ہیں رب رب لی اے اللہ میری مفر فرما ریا اور میرے والدین کو بھی معاف فرما دے ابراہیم علی اسلام کن کے لیے دعا کر رہے ہیں اپنے یہی ہمارا موضوع ہے نا آج کہ ابراہیم علیہ السلام والدین کا حق ادا کر رہے ہیں اور ان کے بہت سے حقوق میں سے ایک حق کیا ہے کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں یہاں پہ ابراہیم علیہ اسلام والدین کے لیے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں میری مغفر فرما میرے گنا معاف فرما اور میرے والدین کو بھی اس دن معاف کر دینا جس دن حساب کتاب ہوگا تو میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے نفرت کی دعا کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو والدین کے لیے دعا کرنے سے روک دیا روک دیا میرے بھائی شرک اتنا خطرناک مرد ہے اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو اس کے والدین کے لیے دعا کرنے سے روک رہے ہیں ابراہیم علی اسلام اپنے والدین کو توحید کی دعوت دیتے انہیں شرک سے روکتے قرآن پاک میں سولہ سول سورہ مریم وہ کہتے یا عبتی ما لا يسمع ولا يبصر ولا اے میرے ابا آپ ان کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو سننے کی طاقت نہیں رکھتے جو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں جس کو آپ پکارے جس کی آپ عبادت کریں جس کو آپ رکوع کریں جس کو آپ سجدہ کریں جس سے آپ دعا کریں کم از کم اس میں سننے کی صلاحیت ہونی چاہیے ورنہ آپ ایسے ہی پکارتے رہیں اور وہ سننے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو آپ گڑ رہیں آپ دعائیں کرتے رہیں آپ چلاتے رہیں اس کو پتا ہی نہ اس کو پکارنے کا کیا فائدہ جو آپ کو دیکھ نہیں رہا جس کو پتا ہی نہیں کہ میری قبر کے باہر کوئی کھڑا ہے مجھ سے مانگ رہا ہے اس کو پکارنے کا کیا فائدہ جو دے نہیں سکتا اس کو پکارنے کا کیا فائدہ تو ابراہیم علیہ السلام یہی کچھ اپنے والد آزر سے کہہ رہے ہیں لیکن ان کے والد کو بیٹے کی یہ دعوت یہ توحید پسند نہیں آئی انہوں نے کہا ارجو منک من کہ ابراہیم یہ دعوت جو تم مجھے دے رہے ہو اس سے بعد آ جاؤ ورنہ پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دوں گا اور ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا ابراہیم علی السلام توحید کی دعوت دینے کے پاداش میں اپنے والد کا گھر چھوڑ رہے ہیں اور آخری سلام کہہ رہے ہیں سلام علیکم وہ سلام جدائی کا سلام ہوتا ہے اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں بادی؟ آپ تو مجھے گھر سے نکال رہے ہیں آپ تو مجھے دتکار رہے ہیں لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ سے الگ ہونے کے باوجود آپ کے گھر سے نکل جانے کے باوجود آپ کے لیے اپنے رب سے دعائیں مفرت کرتا رہوں گا یہ ہے والدین کا بیٹے کے اوپر حق کہ والد اگر گھر سے نکال بھی دے گھر والد اگر دتکار بھی دے پھر بھی بیٹا آگے سے کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے دعائیں مفرت کرتا رہوں گا تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا وعدہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو والد کے لیے دعا سے روک دیا گیارواں سپارہ سورہ توبہ وما فارو ابراہیم علی له وادہ عدو اللہ تبر من ان ابراہیم للیمن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مفرد کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا ایک سبب تھا اس کی ایک وجہ تھی کیا سبب تھا یا اللہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے وعدہ کر بیٹھے تھے فرمایا لیکن فلما تبین نہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح معلوم ہو گیا انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تب امن باپ سے لا تعلق ہو گئے ان سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا والدین سے وہ تعلق چھوڑ دیا جس تعلق کی بنیاد پہ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے میرے بھائی شرک کتنا خطرناک ہے کہ اگر کسی کا والد شرک کے مرض میں مبتلا ہے تو وہ بیٹا اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا یہ قرآن پاک ہے اور ابراہیم علیہ اسلام کا یہ معاملہ ایک جگہ پہ بیان نہیں ہوا کئی جگہ پہ بیان ہوا ہے ہر جگہ پہ اللہ تعالی نے باپ کا لفظ استعمال کیا ہے اٹھائی سفانس بارہ سورہ ممترحہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں قد کانت لکم اصوت فی ابراہیما والذین مع اذ قالوا لقومہم انہا برآؤ منکم وممہ تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم اور ان کے ساتھی ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں ان کے نقش قدم پہ تمہیں چلنا چاہیے ان کی عادات کو اپنانا چاہیے ان کے دین کے اوپر چلنا چاہیے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات ایسی بھی ہے جس میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے تم نے اس بات پہ ان کی سیرت کے اوپر عمل نہیں کرنا اور وہ کیا ہے یا اللہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہے ہیں اپنے والد کے لیے اللہ سے معافیاں مانگتے رہے ہیں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک عمل ایسا ہے جس کے اوپر تم نے نہیں چلنا لیکن اس سے پہلے کیا ہے اس سے پہلے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے انہوں نے اپنی قوم کو صاف صاف بتا دیا کہ تم ایک الگ قوم ہو ہم الگ قوم ہیں تمہارا رب اور ہے ہمارا رب اور ہے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمی اور بغض و عداوت زہر ہو چکا ہے ہم تمہارے من کر اس وقت تک تم اور ہم ایک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ابراحی... جب تک کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتے برائے میرے بھائی میرا موضوع کیا تھا کہ والدین کے لیے دعا کرنا ابراہیم علیہ اسلام کے والدین ان کے والد خصوصی طور پہ وہ مشرق ہیں کافر ہیں اس کے باوجود ان کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں اس وقت تک کرتے رہے ہیں جب تک کہ اللہ نے روک نہیں دیا والد نے گھر سے نکالا والد نے یہ کہا کہ بیٹا تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا ابراہیم علیہ السلام کو یہ دمکیاں یہ سزائیں یہ گھر سے نکالنا یہ پتھروں سے مارنا یہ چیزیں والد کے لیے دعا کرنے سے روک نہ سکیں والد کا سلوک کتنا برا ہے اور بیٹے کا سلو کتنا اچھا ہے دعا کر رہے ہیں وعدہ بھی کیا ہے وعدے کو پرعمل بھی کیا ہے لیکن جب رب نے روک دیا تب جا کے دعا چھوڑی ہے تو اس سے کیا پتہ چلا والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے یہی میرا موضوع ہے کہ والدین کے بہت سے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں